برے افوال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا ہر قوم کا بگاڑ ابتدا چند افراد سے شروع ہوتا ہے اگر قوم کا اجتماعی ضبیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت بدبوئی بگڑنے نہیں پاتی لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تصاہل شروع کر دیتی ہے اور غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں سوسائٹی میں غلطکاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک تھی پوری قوم میں پھیل کر رہتی ہے یہی چیز تھی جو آخریکار کار بنی اسرائیل کے بگاڑ کے موجب ہوئی حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو لانت بنی اسرائیل پر کی گئی اس کے لیے ملاحظہ ہو زبور دس اور پانچ اور متی تیئیس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 اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اول اول کن کثیر و لم مین ہوں سے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 انہیں فطرتن مشرقین کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے جو مذہب میں خواہ ان سے اختلافی رکھتے ہوں مگر بہرحال نبی کی طرح خدا اور سلسلہ وہی اور رسالت کو مانتے ہوں لیکن یہ یہودی عجیب قسم کے اہل کتاب ہیں کہ توحید اور شرک کی جنگ میں کھلا کھلا مشرقین کا ساتھ دے رہے ہیں اقرار نبوت اور انکار نبوت کی لڑائی میں علانیہ ان کی ہمدردیاں منکرین نبوت کے ساتھ ہیں اور پھر بھی وہ بلا کسی شرم حیا کے یہ دعویٰ رکھتے ہیں ہم خدا اور پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے والے لت جن ودین امن الح د ودین اشرکو لت جن اقور بہم الدین امن اللہ دین کو ان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 یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تاریک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے يَقُولُونَ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا مِنَ الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين